شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی خطاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاف سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے میرے بھائیوں میری بہنوں گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ شیعوں کی سازشیں مسلمان ممالک کے اطراف میں بنی جا رہی ہیں جن سازشوں سے اکثر مسلمان غافل ہیں اور بعض مسلمان تو شیعہ سنی اختلافات کو ہنفی اور شافعی کے اختلاف کی طرح دیکھتے ہیں حالانکہ یہ بات قطع غلط ہے ہنفیوں اور شافعیوں کے درمیان جو اختلاف ہے یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے مذہبی اختلاف ہے یہ دینی اختلاف اور عقیدے کا اختلاف نہیں ہے جب شیعہ ایک مستقل دین کے دعوے دار ہیں مستقل دین کے پیروکار ہیں حتیٰ کہ شیوں میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ قرار دیتے ہیں چنانچہ آج کے سبق میں ایک مستند دستاویز آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی مشہور عربی ٹی وی الجزیرہ کے پروگرام التجا الماقس کے انکر پرسن ڈاکٹر فیصل قاسم نے کہا ہے کہ عراق کے مشہور شیعہ عالم دین اور رہنما مقتد صدر کے معاون نے ایک مضمون لکھا ہے مذکور مضمون میں ان حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے چونکہ درمیان میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں نمبر ایک شام عراق فلسطین اور فارس کو فتح کرنے والے عمر بن خطاب سنی تھے نمبر دو سن اور ہند کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم سنی تھے نمبر تین ماورا انار کو فتح کرنے والے قطعیبہ بن مسلم سنی تھے نمبر چار اندلس کو فتح کرنے والے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں سنی تھے نمبر پانچ یعنی استنبول کو فتح کرنے والے محمد فاتح سننی تھے نمبر چھ سکلیہ یعنی سسلی کو فتح کرنے والے اسد بن فرات سنی تھے نمبر سات اندلس کو مینارہ نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والی خلافت بن امیہ کے حکمران سننی تھے نمبر آٹھ چنگیزیوں اور تاری کو عین جالوت میں شکست دینے والے سیف الدین قطب اور رکن الدین بیبرس دونوں سننی تھے نمبر نو سلیبیوں کو حتین حت میں شکست دینے والے صلاح الدین ایوبی سننی تھے نمبر دس مراکش میں ہسپانیوں کا غرور خاک میں ملانے والے عبد الکریم خطابی سننی تھے نمبر گیارہ اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے عمر مختار لیبی سنی تھے نمبر بارہ چیچنیا میں روسی ریش کو زخمی کرنے اور گروزنی شہر کو فتح کرنے والے کمانڈر خطاب سنی تھے نمبر تیرہ افغانستان میں نیٹو کا ناک زمین سے رگڑنے والے سنی ہیں نمبر چودہ عراق سے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے سنی ہیں نمبر پندرہ فلسطین میں یہود کی نیندیں حرام کرنے والے سنی ہیں مضمون نگار یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق بلا کر کربلا میں بیار و مددگار چھوڑنے والے مختار ثقفی شیعہ تھے اور ان کو شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے یہ نمبر ایک ہوا نمبر دو عباسی خلیفہ کے خلاف سازش کر کے چنگیزیوں سے ملنے والے ابن القمی شیعہ تھے نمبر تین ہلاکو خان کا میک اپ کرنے والے نصیر الدین توسی شیعہ تھے نمبر چار تتاریوں کو بغداد میں خوش آمدید کہنے والے شیعہ تھے نمبر پانچ شام پر تتاریوں چنگیزیوں کے حملوں میں مدد کرنے والے شیعہ تھے نمبر چھ مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کے اتحادی بننے والے فاطمیین شیعہ تھے جن کا تذکرہ ہم نے اپنے سبق میں کیا ہے نمبر سات سلجوقی سلطان طور البیگ بساسیری سے عہد شکنی کر کے دشمنوں سے ملنے والے شیعہ تھے نمبر آٹھ فلسطین پر صلیبیوں کے حملے میں ان کی مدد کرنے والا احمد بن آتا شیعہ تھا نمبر نو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا کنز الدولہ شیعہ تھا نمبر نو شام میں ہلاک و خان کا استقبال کرنے والا کمال الدین بن بدر تفلیسی شیعہ تھا نمبر دس حاجیوں کو قتل کر کے حجر اسود کو چرانے والا ابو طاہر قرمتی شیعہ تھا نمبر گیارہ شام پر محمد علی پاشا کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے نمبر بارہ یمن میں اسلامی مراکز پر حملہ کرنے والے حوثی شیعہ ہیں نمبر تیرہ عراق پر امریکی حملے کو خوش آمدید کہہ کے ان کی مدد کرنے والے سیستانی اور حکیم شیعہ ہیں نمبر تیرہ افغانستان پر نیٹو کے حملے کو خوش خوشائین کہہ کر ان کی مدد کرنے والے ایرانی حکمران شیعہ ہیں نمبر چودہ شام میں امریکہ کی مدد اور بشار سے مل کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والے اور مسلمانوں کی ازادی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے والے عراقی حکمران ایرانی حکمران اور لبنان کی حزب اللہ شیعہ ہے نمبر پندرہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والا اسماعیلی صفوی شیعہ تھا نمبر سولہ برما کے مسلمانوں کے قتل پر بت پرستوں کی حمایت کا اعلان کرنے والا احمدی نجات شیعہ ہے شام کے لوگوں پر بشار کی بمباری کی حمایت کرنے والا اور اس کو سرخ لکیر قرار دینے والا خامنا شیعہ ہے نمبر سترہ صحابہ کو گالیاں دینے والے خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے بارے میں شرمناک باتیں لکھنے والے قلم شیعہ ہی ہیں نمبر اٹھارہ سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں سے ملنے والے میر جعفر اور میر صادق شیعہ تھے آخر میں ہم نے بھی ایک خائن اور غدار کا اضافہ یہاں کیا ہے جسے عمومی طور پر مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ یعنی قائد اعظم جناح جناح کے معنی ہے گناہ جناح جس نے مسلمانوں کو ہند سے الگ کر کے ان کی طاقت توڑی وہ بھی شیعہ تھا اور اسماعیلی تھا مضمون نگار لکھتا ہے کہ اگر یہ سارے واقعات لکھے جائیں تو کئی جلدوں کی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے میں نے اس درس میں مختدہ صدر کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے شخص اور مضمون نگار کے اس مضمون کو نقل کیا ہے اس مضمون کو الجزیرہ ٹی وی نے ڈاکٹر فیصل قاسم کی زبانی نشر کیا ہے میرے بھائیو ساتھ ساتھ ایک اور بات یہاں عرض کرنی مقصود ہے جس وقت عثمانی خلافت کے خاتمے کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے حتیٰ کے ہندوؤں نے بھی عثمانی خلافت کی تائید کی تھی اور جب کانگریس میں عثمانی خلافت کی تائید کے سلسلے میں اجلاس ہو رہا تھا تو سب کے سب کے اراکین نے اس قرارداد کی حمایت کی تھی صرف ایک رکن نے حمایت نہیں کی تھی اس کا نام سن کر آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا کہ وہ کون تھا وہ رکن پاکستان میں انتہائی قابل احترام سمجھا جانے والا یہی محمد علی جناح ہے یہ قائد اعظم جناح یا گنا یہی وہ کانگریس کا واحد رکن تھا جس نے اس قرارداد کی ایک تو حمایت نہیں کی دوسرے کانگریس کی رکنیت ہی سے اس نے استعفی دے ڈالا اس لیے کہ اسماعیلی جو ہوتے ہیں نا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو دنیا میں کرتا دھرتا ہے وہ زندہ امام ہے اور اس وقت ان آخانیوں اسماعیلیوں کا جو زندہ امام ہے وہ یہ آغا خان ہے پرنس کریم خان اب معلوم نہیں اس کا بیٹا ہے اس کا کیا نام ہے مقصد سب کے سب آخان کے نام سے مشہور ہیں یہ نمبروں کے حساب سے نمبر وائز آغا خان ہوتے ہیں آغا خان پنجم ششم ہفتم وغیرہ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قائد اعظم جناح اس نے اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کر اسنا عشری مذہب اختیار کر لیا تھا تو جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک نجاست سے نکل کر یہ دوسری نجاست میں گز گیا تھا اس لیے کہ اسنا عشریوں کے عقیدے کے مطابق خلافت نہیں بلکہ ولایت فقی ہوتی ہے جس کا تذکرہ ایرانی خمینی خامنائی وغیرہ کی باتوں میں ہوتا رہتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم ہرگز فرقہ واریت کو فروغ دینے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم امت کے اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ درپردہ یہود ہیں درپردہ صلیبی اور صہیونی ہے وہ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کی صف میں گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی سازشوں سے پردہ اٹھانا یہ فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے اسنا عشریوں اور اسماعیلیوں کا تذکرہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کریم یہودی اور نصرانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اسے کوئی بھی واریت نہیں کہہ سکتا ہاں وہ شخص جو کہ نادان ہو یا جس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں ورنہ آپ خود سوچے اگر آپ کی عزت پر کوئی بات کرے آپ کی ہتکمیزی کرے آپ کے خلاف کوئی بکواس بکے تو آپ کتنے غصے میں ہوتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اب یہ جو اسنا عشری ہیں نصیر ہیں اسماعیلی اور آخانی اور فاطمی وغیرہ ہیں یہ تو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اہل بیٹ افار کو گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سب کے سب کو مرتب قرار دیتے ہیں سوائے چار صحابہ کے مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی گندے لوگ ہیں انتہائی نجس اور غلیز لوگ ہیں اور انتہائی درجے کے کافر ہیں جس درجے تک دوسرے کفار پہنچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں اس لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے انتہائی چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ان کی سازشیں کہیں کام نہ کر جائیں اللہ جل جلال ہمیں کفار کے مکر و فریب سے ان کی چال بازیوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ